تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس نینچی کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے